و وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں جو لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور اس سے مراد یا تو عذاب قبر ہے یا قحط سالی یا دیگر حوادث و مصائب زمانہ جو ان کی جان اور مال کو لاحق ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ان جیسے اہل فسق و فجور کے بارے میں ہمیشہ سے اللہ کی یہی سنت رہی ہے اسی لیے اوکریں لگنے کے باوجود اپنے کفر و شرک پر جمے رہتے ہیں